Yeah. that مجھ <سؤال> چھوڑا <سؤال> <سؤال> و ماشا ما و لحمد اللہ رسول کریم اماب فروض من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و سلم و صلی علیہ اسلام علیکم خواتین ازراد آپ کی پسندی تک ٹرانسویشن افتار چائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید افعال حاضر خدمت ہے ناظرین آج جس موضوع پر اس ایوان میں, میں گفتگو کرنے والا ہوں میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کم و بیش 99 فیصد لوگ اس مرض میں مفتلا ہیں جس مرض کی بات اب میں کرنے والا ہوں اب مثلا صرف اتنا ہے ناظرین کہ ڈائگنوس اگر ہم کریں تو کسی کے ساتھ یہ مرض جو ہے وہ تھوڑا سا کمی کی شدت رکھتا ہے اور کسی میں زیادتی کی شدت رکھتا ہے لیکن مرض کہیں نہ کہیں نظر ضرور آتا ہے اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہا کرتے ہیں اس معاشرے میں کوئی شخص اس وجہ سے پریشان ہے کہ میری عزت میں کمی کیوں ہے اور اس کی عزت میں زیادتی کیوں ہے اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ناظرین اس میں ایک شخص اس وجہ سے پریشان ہے کہ مجھے کم شہرت کیوں ملی ہے اور سامنے جو شخص بیٹھا ہے اسے زیادہ شہرت کیوں ملی ہے اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہا کرتے ہیں ناظرین اس معاشرے کے اندر ایک شخص اس لیے پریشان ہے کہ میں پیدل چلا کرتا ہوں اور سامنے جو شخص چل ہے اس کے پاس موٹر سائیکل کیوں موجود ہے اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہا کرتے ہیں ایک شخص اس لیے پریشان ہے کہ میرے پاس موٹر بائک ہے اور سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ گاڑی کے اندر سواری کیوں کر رہا ہے اس میں جس معاشرے میں ہم رہا کرتے ہیں ناظرین اس معاشرے کے اندر ایک شخص اگر گاڑی میں گھوم رہا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا جو سامنے والا موجود ہے اس کے پاس تو کئی کئی گاڑیاں کیوں ہے اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ناظرین ایک شخص جس کے پاس چھت موجود نہیں ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص فلٹ میں رہتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پاس فلٹ کیوں موجود ہے میرے پاس تو چھت تک موجود نہیں ہے اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ناظرین ایک شخص جس کے پاس فلٹ موجود ہے جو فلٹ میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی چھت ادا کی ہے. وہ اس وجہ سے اُڑتا ہے اور جلتا ہے اور حسد میں مبتلا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس بنگلہ کیوں ہے کچھ اور باتیں ہیں ناظرین کچھ اور تذکرے ہیں اور کچھ اور اشخاص کے معاملات آپ کے سامنے آج میں پردہ اٹھا کر چیک کروں گا آپ رہیں رہی گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر خوشام جی خواتین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے میں بات کر رہا تھا بہت سے لوگ ہوا کرتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کی, لوگ کی سوچیں ہوا کرتے ہیں ایک شخص اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس بنگلہ کیوں موجود ہے اور میرے پاس سلیٹ کیوں ہے اور جو بنگلے والا شخص ہے وہ اس لیے پریشان ہے صاحب کے سامنے تو جو شخص موجود ہے اس کے پاس کی کوٹیاں موجود ہیں اور میرے پاس صرف ایک بنگلہ کیوں موجود ہے ایک شخص کے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ شخص کو دیکھتا ہے کہ جس کی جیب میں تنخواہ کے کچھ پیسے تو پڑے ہیں اور وہ نوکری سے لگا ہے اور جو شخص نوکری سے لگا ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ میں تو صرف دو چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار کی نوکری کرتا ہوں اور سامنے جو شخص میرے موجود ہے وہ تو لاکھوں کا بزنس کیا کرتا ہے اور اللہ اس کو کہاں کہاں سے اکا لیا کرتا ہے اور وہ شخص نازرین جو لاکھوں کا بزنس کیا کرتا ہے وہ اس وجہ سے بے چینی میں مبتلا ہے اس کو ایک خلبی بے چینی ہے کہ میں تو صرف لاکھوں کما رہا ہوں اور سامنے جو شخص موجود ہے وہ تو کروڑوں کا مالک ہو چکا ہے اس کے پاس تو امپائر موجود ہیں یہ صرف ناظرین مال میں مسئلہ نہیں ہے یہ حسن کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ایک انسان بدسورت ہوا کرتا ہے تو سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھا کرتا ہے اور تھوڑا سا خوبصورت ہوا کرتا ہے تو بہت زیادہ حسین و جمیل شخص کو دیکھا کرتا ہے ایک کپڑا جس پر پیبند لگا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کے پاس صاف ستھرا کپڑا کیوں ہے اور جس کے پاس صاف ستھرا کپڑا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے بے تین پوشاک کیسے پہن کے رکھی ہے بہت گفتگو ہے بہت کلام ہے لیکن آج میں آپ کو مطلق بتاؤں کہ کس موضوع پہ بات کروں گا میں بات کروں گا اس موضوع پہ جس کے بارے میں آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر حسد کا مرض اس حد کیوں آ چکا ہے اتنا اپنے آپ کو حسد کا شکار کیوں کر چکے ہیں کہ ہر شخص کے اندر حسد کا یہ مرض مکمل طور پر صلاحیت کر چکا ہے دیکھنا یہ نازم کہ یہ مرض کیوں آ چکا اور اس کا باب اب کیسے ہو سکتا ہے شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام کیئر بھائی جی بات کر رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی ہاں میں ڈرمارک سے بات کر رہی ہوں جی ڈرمارک سے سمائیے جی میرے دو کوشچن ہیں اور ایک تو آپ نے حرد کا جو ٹاپک رکھا ہے, اچھا ہے بہت اچھا ٹاپک ہے بہت بہت اچھا. اور اس میں تو لازمی نہ کوئی اچھا کھانے تو جو اچھا کھاتا اس کو بھی دیکھ نہیں سکتا हुँ. نہ کوئی اچھا جو پہنے اس کو بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا हुँ. اس سے بھی حسد جلن ہو جاتی ہے آپس میں خاندانوں میں حسد جلن ہو جاتی ہے हुँ. اور میرے گھر سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے اگر بسم اللہ سے پورا قرآن پڑا جائے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے بالکل بتاتے ہیں اور ہوا. ایک کوشن ایک کو میرا کہ نا دو سال سے से آدمی کا جو مطلب آپریشن ہوا ہے نا ٹوائلٹ کی جگہ کا مطلب ان کو نا پروبلم تھی نا تو ٹیبلٹ کھانے سے ان کو نا پرابلم ہو گئی ٹوائلٹ کی جگہ میں تو ان کو دو سال سے تو وہ روزے بالکل ہی رکھ سکتے ان کو تک وہاں پرابلم ہے وہ مطلب ساتھ نہیں رکھ سکتے نا سمجھ گا تو اس طرح تو آپ آن کا آپ نے کفارا کیا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتائیں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے جنما سے فوجی نظریں اس وقت ہمارے ساتھ اس صاحبان میں تشریف فرمائے آپ کے ہمارے ہم سب کے اردل عزیز بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب اللہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبان میں ممتاز محبت حافظ قرآن ہے قابل قرآن بہت ہی مدلل انداز سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور میں تشریف فرمائیں ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت پیاری آواز سے نوازا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ ناختہ ہیں محترم جناب عبد الحمید رانا سورتی صاحب آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور جو رہیں گے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کے تاثرات اس ایوان کے ذریعے سے پورے زمانے کی صدا بنے سارے زمانے کی نازم کہ آج ہم گھروں میں دیکھتے ہیں تو رشتے دار ایک دوسرے سے مبتلا ہے آج دوستوں میں دیکھتے ہیں تو دوست ایک دوسرے سے مبتلا ہیں آج اگر ہم اپنے دیکھتے ہیں تو پروفیشن میں ایک شخص دوسرے شخص مقد میں مبتلا ہے قرض کے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طور سے اس آگے چلا جاؤں اور اس سے آگے بڑھ جاؤں آپ نہیں ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے اس سیوان کے دروازے نازین آپ کے لیے کھلے ہیں اور اس مختصر وقت میں آپ کی کالج کو بھی شامل کریں گے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور چلیں گفتگو کا تھوڑا سا آراز کرتے ہیں وفی صاحب آپ کو علامہ صاحب آپ کو رانا صاحب آپ کو تینوں کو خوش آمدید اور سلام مرض کرتا ہوں ایک ایسے مرض کہ جس میں کموں بیش پورا کا پورا معاشرہ مطلعہ ہے مطلعہ, مطلعہ, مطلعہ صاحب اس پر آج سلام کرتے ہیں حسد کسے کیسے, کیسے بڑی عدی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و علی محمد میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ کا ناصور ہے اور مولک مرض ہے حسد جو ہے وہ اب یو سمجھ لیجیے کہ کسی کو نعمتوں میں مشہور دیکھنا یعنی کسی کے پاس اللہ قبار کو تعالیٰ کی نعمتیں دیکھنا اور خود یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمتیں اس سے ظاہر ہو جائیں اور مجھے مل جائیں हुँ. اسے حق کہتے ہیں اب اسی میں ایک شئے اور ہے کہ اگر نعمتوں کو دیکھا کسی کے پاس اور ان نعمتوں کی تمنا کرنا یا کی العالمین یہ نعمتیں تو مجھے بھی عطا فرما اور اسے بھی عطا فرما تو یہ رشک ہے نبی کریم علیہ یہ سلاح اسلام فرماتے ہیں کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حرکت کرتا ہے اچھا اصل بن... بنیادی طور پر پیدا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے اس کے کئی اسباب ہیں اس کے ایک سبب جو ہے وہ یوں یو سمجھے کہ بغض ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تکبر ہے عداوت ہے اب عداوت اور بغض یعنی کسی کے متعلق آپ دشمنی اپنے دل میں محسوس کریں گے تو آپ یہ تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں نعمت سے یہ ظاہر ہو جائے یہ میرے سامنے بےزت اور رسواں ہو جائے اس کا ایک سبب یہ ہے تو بغض عداوت کو دور کرنا ہوگا اس کے علاوہ تکبر یعنی میں ہی ہوں باقی کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اس کے برابر اٹھنا چاہے وہی خاصیت ہے جو اس میں موجود ہے اگر یہ نوٹ کرتا ہے کہ اس میں موجود ہے اور وہ اٹھنا چاہ رہا ہے میرے برابر آنا چاہ رہا ہے تو یہ تکبر کا جو مرض ہے یہ بھی حسد کو پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے بندے ہیں دوست آپس میں اور کسی مقصد کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں اگر ان میں سے ایک شخص کو مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو باقی تمام اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور حسرت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک شع اور بھی ہے کہ کسی کے یعنی یو سمجھ جی جی تمام اپنے آپ کو بڑا جاننا پرسن ہو ان تسموں کے ساتھ اپنے آپ کو وہ اہلیت نہیں تھی لیکن وہ بڑا بنا بیٹھا ہے عہدے پر بڑا جمان ہے کوئی شخص اگر آ جاتا ہے اس میں ایبلٹی ہوتی ہے اور یہ ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی ایبلٹی کے بلبوتے پر میرے اس مقام پر آ جائے تو یہ ڈر کی خاطر ڈرتے ہوئے کہ وہ میرے جگہ پر نہ آ جائے اور اسے نیچا کرنا حسد کیا ہے حسر کی اللہ وسلم حسد جو ہے وہ نقص عمارا کی طرف سے پیدا کردہ ایک مہیق مرض ہے انسان اس کو جیسے اس پر جو وعیدیں رکھی گئی ہیں اور اس پہ جو سزائیں بتائی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز انسان کے اندر گویا کے موجود ہوتی ہیں نفس اس چیز کو پیدا کرتا ہے تو جس طرح کے دیکھنے کا یعنی آنکھ دیکھنے کا آلہ ہے کان سننے کے آلہ ہے تو جس طرح کے اوساف محمودہ جس اوصاف سے پیدا ہوتے ہیں جن ذریعے پیدا ہوتے ہیں تو یہ غذائی اور خصیص عادتیں نفس امارہ کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں تو یہ تو تقریبا ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کہاں تک انسان اپنے احساس کو بیدار کر کے اور قرآن و سنت کی آگائی لے کر اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے کہاں تک اس ترغیب کو اس پر بڑھاو دیتا ہے کہ یہ غلی عادت اس کے اندر پستا آپ کے ساتھ،, ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر سے سینک اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حسد کے ایک عجیب و غریب سے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی سہیل رضا امدید صاحب آخری میں تشریف فرمائے جناب عبد الحمید رانا سور وردی صاحب اس کے بات چل رہی تھی کیٹیگریز سے بات ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی شام ہے بنیادی طور آپ کے کی ذہن میں کیا بات آتی ہے حسد حسط کی کیٹاگری آپ کریں گے تو اس کی چند مطلب اقسام ہیں سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ بندہ جس کے پاس نعمتیں دیکھیں تو نعمتیں دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ مجھے ملے اور یہ تمنا ہو کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس شخص کی یہ نعمت ظاہر ہو جائے یہ جو ہے حسد کی سب سے کبھی صورت ہے انتہائی صورت ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر اور یہ کہے کہ جی اس سے ذائل ہو کر مجھے مل جائے ایک صورت یہ ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمتیں دیکھی خراوانی دیکھی مانو دولت کی یا کسی قسم کی نعمت دیکھی اور یہ تمنا کی کہ مجھے بھی اس جیسی نعمت مل جائے اور اگر نہ ملے تو اس سے ہو تاکہ یہ بھی میرے برابر آ جائے اور ہم نے کوئی فرق باقی نہ رہے ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمتیں دیکھی اور یہ تمنا کی کہ کاش کی نعمتیں مجھے مل جائے لیکن یہ تمنا نہیں کی کہ اس سے ذائل ہو جائے یہاں پر علما فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو چوتھی صورت ہے یہ صورت دنیاوی نعمتوں کی سمنیا میں جائز ہے یعنی اور دینی کاموں میں مستحکن ہے مثال کے طور پر اللہ نب العالمین نے فرمایا کہ جب تم کسی کو اللہ کے فضل میں دیکھو تو اس کی تمنا نہ کرو لیکن اب کسی کو اللہ کے فضل میں دیکھا نعمتوں میں دیکھا تمنا کی اس سے ذائق ہونے کی تمنا نہیں ہے हुم. تو یہ مباح ہے لیکن تنافایا کی پارا تیسواں سورہ متفین آیت نمبر چھبیس کے جب تم کسی کو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھو یہ تمنا کرو کہ میں نیکیوں میں اس سے بڑھ جاؤں تو یہی بات آ گئی کہ دینی کاموں میں اگر اس طرح کی تمنا کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ کبارکی طرح فرماتا رہے اور یہ دینی کام میرے حصے میں بھی آ جائے بلکہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں تو یہ مستحفر ہے علماء اللہ نے اس قرار دیا ہے بات جاری رکھیں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میں فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں ساتیہ جی فرمائیے بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بندے کے پاس سب کچھ اویلیبل ہونے کے باوجود بھی اگر کسی دوسرے کی چیز دیکھ حسرت کرے تو کیا وہ بھی حسرت کے زمرے میں آتی ہے بالکل میں نے پوچھنی تھی ہے ویسے صاحب کو ہلو آپ کی کال غالب ڈراپ ہو گئی علامہ صاحب یہ ایک اب عمومی بات سے شروع کرتے ہیں بات جیسا کہ پہلی کال ہمارے پاس سامنے موجود ہے بنیادی طور پہ بہت سے لوگ دیکھے جن کے پاس سب موجود ہے مال بھی موجود ہے شہرت بھی موجود ہے عزت بھی موجود ہے اولادیں موجود ہیں تمام نعمتیں موجود ہیں اس کے باوجود وہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے کرتے ہیں یا ایک عجیب انٹیریئر کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہیں دیکھیے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے تمام مسائل کیا ہیں صرف امن تو بلّہ و ملائے یہ ساری ایمان کے درجات ہیں اس کو دل سے اس کی تصدیق کرنے سے زبان کے سے اقرار کرنے سے بندہ مومن و مسلمان ہو جاتا ہے لیکن نبی پاک وسلم فرماتے ہیں کہ جناب مجھے کیسا مسلمان محبوب ہے تو صحیح خواہش ایک حدیث ہے جو اس حدیث نبی پاک وسلم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ایسا تشکیل پائے جس میں امن و سکون ہو ہر طرف سے محبت و آشتگی ہو آپ اچھا فرماتے من سلیم المسلمونسانی ویدی فرما مسلمان ایسا ہونا چاہیے اور ایسا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے بات جاری رکھے علامہ صاحب عظیم رہیں گے ہمارے ساتھ آپ رہیں رہی گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں رہی گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختفار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے اسد کے موضوع پر نازن گفتگو چل رہی ہے اور عبدالحمید رانا سور صاحب ہمارے ساتھ شی فرمائن آتے رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے چندر شاہ sir dariya ba pa ٹرانسلیشن اور حسد کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر ہے خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آخری میں تشریف فرما ہے جناب عبد الحمید رانا سورج صاحب وقت صاحب جنمارک سے ایک کال آئی اور دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے اور یہی آج مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ رشتے دار جو ہیں وہ اگر ہم اچھا کھانے تو جلتے ہیں حسرت کرتے ہیں اگر ہم اچھے کپڑے پہن لیں تو جلتے ہیں عرصد کرتے ہیں میں نے یہ چیز دیکھی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ رشتے داروں میں دوستوں میں ایک, ایک عجیب معاملہ ایک کمپٹیشن کا رہتا ہے اس پہ کلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنید صاحب کیا حال ہیں جی اللہ کا بہت شکریہ کون خبر کہاں سے محمد اعجاز بولوں کراچی سے جی سفر میں میرے مولانا صاحب کو ساروں کو میری طرف سے سلام جی وعلیکم السلام ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے بہت صحیح پیارا لگتا ہے بہت شکریہ پروگرام بہت اچھا پیارا لگتا ہے ماشاء اللہ آپ بھی بہت پیارے کمپین کرتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں آپ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو جب گوہا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری جو ہے ہر تکلیف ہر ہمیں ہوئی کر है है اور مجھے بنگلہ دے مجھے گاڑی دے مجھے اپنا بچوں کے روزی کے لیے ہر طرف سے مقصد جو بھی گوہا ہے ہیں تکلیف سے دور کر کے آئیے فدم شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی وہ سب پہلے تو اس کو بات کرتے ہیں رشتے داروں میں جو کمپٹیشن شروع ہو گیا حسد جو شروع ہو گیا اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے میں خاص طور پر بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے غریب تھا اب اس کے پاس پیسہ آ گیا تو ہم خامہ خا برا گمان کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا راتوں رات امیر کیسے بن گیا اگر وہ یعنی کم درجے کا کھانا کھا رہا ہے اور وہ اچھے درجے کا کھانا کھا رہا ہے تو یہ کہ وہ اچھا کھانا کہاں سے کھا رہا ہے اچھا کہاں سے پی رہا ہے اچھا کہاں سے رہا ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں ہماری رائش ہماری فیملیز میں تو سب سے پہلے حرکت کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ اگر اسے اللہ تبارہ کا بتانا نے اگر نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ اوپر نہ دیکھے بلکہ نیچے کی جانب دیکھے کہ اگر وہ دو وقت کا کھانا کھا رہا ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا رہے اللہ صاحب یہ فرمائیے مطلب عورتوں میں بڑا یہ مرض آ چکا ہے ہائے اللہ وہ تو بٹیک سے کپڑے لے کے آئیے اور تم تو دیکھو ہمیں کہاں سے کپڑے دلتے ہو ہائے اللہ وہ تو فاسٹ فوڈ میں جا کے کھاتے ہیں اور دیکھو ان کے پاس ان کے شوہر کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ تو ریسٹورینٹ میں ڈلا کراتے ہیں تم تو ہمیں جو ہے وہ آ, اچھا کھانا ہی نہیں کھلا سکتے ہائے اللہ وہ دیکھو کتنے مہنگے مہنگے کپڑے لاتی ہے یعنی کتنا مہنگا میک اپ لاتی ہے ہر طرح کی باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ حسد ہمیں فیملیز کو کہاں پر لے کے جا رہا ہوتا ہے دیکھیے آپ نے جو بات فرمائی حسد جو ہے وہ معاشرے <coughs> کے اندر فطر فساد کا سب سے پہلا دروازہ ہے یہ جس وقت دل میں آتا سارے فطروں کے دروازے کھل جاتے ہیں تجسس بدگمانی ناشکری بے صبری سب کا دروازہ حسد کھولتا ہے اگر آپ تھوڑا پیچھے چل کر دیکھیں اور جب یہ کائنات رنگ و بو جب یہ رنگ میں آئی ہے اور کائنات کے رنگبو کو پھیلایا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو گناہ کبیرہ ہوا اور سب سے پہلی جو مخالفت ہوئی ہے اور بے صبری اور ناشکری ہوئی وہ حسد کے بنا پر ہوئی ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سیادہ نہیں کیا یہ حسد تھا اسی حسد سے وہ اپنے عہدے کو بھول گیا خدا کی ذات کے اکرام احترام کو بھول گیا ناشکری کی طرف آ گیا اس حسد کی بنا پر وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور لانت کے شکار ہوا تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ایک اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا گنا اور پہلا قتل جو ہوا ہے وہ حسد, حسد کی بنا پر ہوا ہے کہ نے جناب جو ہے کہ وہ حابل کو ایک خاتون جو حسینہ کیا جس کی بنا پر صبر کا دامن بھی ہاتھ سے گیا استقامت کا دامن گیا تو بنیادی نقطہ جو گناہ کا تخم ہے وہ حسد رکھتے ہیں اللہ صاحب ایک کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام آپ مجھے اس کے لیے بتائیے کہ ہمارے جو جگڑے ہیں ختم ہو جائے اور ہم لوگ آپ سے مل جل کے رہنا سیکھتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ آپ اگر دکھی دلوں کا سارا میں کال کرتی ہیں تو ضرور آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں لیکن سب سے بہترین وظیفہ جو ہے وہ ایک لفظ محبت اور وہ اگر ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے تو اس سے بہتر وظیفہ کچھ نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفید صاحب یہ فرمائیے ابھی دیکھیں فیملیز کی تو ایک بات ہے کہ کمپٹیشن کی فضا ہمارے فیملیز میں پیدا ہو چکی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کی جنگ کی طرف جا رہے ہیں ہم یہ کی وہ جنگ کی جس کی مجھے نظر ہے شاید انتہا کوئی نہیں ہے یہ تو نبی کری والے اشات کا فرمان ہے نا کہ اتنے آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے دوسری وادی مل جائے تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا حتیٰ کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھر جائے گی हुँ. تو یہ تو فرمان ہمارے سامنے موجود ہے تو آج اگر ہم حسد کی آگ میں جل کر اس کے لیے نعمت کے زوال کی بدعائیں کریں گے اور اپنے لیے نعمتوں کو چاہیں گے اور اس کی آگ میں جل کر ہم سے دشمنی کریں گے تمام وہ برے احمد جو ہم کرتے رہیں گے تو یہ اسٹیٹس کی ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کا خاتمہ انتہائی برا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ دعا کریں کہ یا الہ زمین اس کی نعمتوں کو تو ہو جاتا فرما لیکن وہ نعمتیں تو مجھے لیتا فرما تو کسی حسک بہتر ہے اور اس سے حسد کی جو آگے وہ ٹھنڈی ہو سکتی قرآن کیا کہتا ہے حسد کے بارے میں جی میں صرف آنے سے پہلے ایک بات مزید اس پر عرض کرتا ہوں قرائشی کے جملے کو بھی ارض کرتا ہوں سور فلق تو پوری آخری میں حسد کے بیان میں ہی ہے تو قرآن ختم ہو رہا ہے ناس سے پہلے جو سور فلک ہے اس میں سارے حسد ہی کے معاملات کا ذکر ہے حسد کے اندر جناب جنید صاحب اس میں سب سے بڑا انصر جو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ سے تو جاتا ہے معاشرے میں بدنامی بدکاری اور گویا کے رسوائی کا تو باعث بنتا ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حاصل کسی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے اپنی نیندیں خراب کرتا بالکل اپنے پیچھے مصیبتیں لے آتا ہے اپنے, اپنے آپ کو ملامت اور گویا کے تہمت کی جگہ بنا دیتا ہے تو یہ حسد مثلا آپ کے پاس اچھی چیز ہے اچھی نعمت ہے اور میں اگر آپ سے حسد کروں کہ جس طرح مسلط کے مستقبل چھین جائے تو ایک تو میں نے خود اپنے لیے بہت بڑی برائی پیدا کی جس سے معاشرے میں یہ کتنا فساد پیدا ہوا کو تفریق پیدا ہو لیکن جو سب سے بڑا بیڑا غرض جو یہاں پر ہوتا اور خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ, کہ میں نے خدا کے علم پر تنقید کر دی یعنی خدا نے آپ کو جو جیا ہے تو آپ اس کے اہل سے چاہ کیا بات آپ اس کے اہل سے تو اس ان سے خدا کی تجہیل کی طرف اشارہ معاذ اللہ کہ وہ اہل نہیں تھا اور خدا نے اپنے عدم علم سے دے دیا بڑا عقید ہے آپ کی بات سے نقطۂ اتنا لطیف نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اہل کسی کو فرش کیجئے کہ اس نے موٹر سائیکل دی یا گاڑی دی یا بنگلور دی لاکھوں روپئے وہ سب اس کا اس کا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا تھا اس کو دینا چاہیے اب اگر میں اس سے حسد کر رہا ہوں ذرا اس سے جل رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ معذ اللہ میں قدرت کا جو قانون ہے جی اس کے اندر خلن ڈالنے کی کوشش کر لو اب اس کے علاج کو بھی اسی طرح بیان کیا گیا اب دیکھیں اس پر بندہ اس کے گناہ کی طرف توجہ رکھے تو یکسر احساس کا سمندر سینے میں پھوکتا ہے हुँ. اور یہ حسد جیسی ساری برائیوں کو بہا کر لے جاتا ہے کہ جس میں اللہ رب الج کے علم پر تنقید کا اتنا بڑا دروازہ کھل رہا ہے اور اسی لیے نفسیات کے علم کے اندر بھی علم نفسیات کے اندر یہ دراصل وزائف اور اوراض تو بعد میں وظائفراد کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر احساس بھی بیدار ہونا چاہیے تاکہ وظائف کے انوار اس کے قلب کے اوپر منقش ہو قرآن کیا کہتا ہے حسرت کے والے سے کس طرح کلام کر دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فلک کے اندر اللہ حب العزت نے جناب جو ہے کہ اس چیز کیا کی اس کی مذمت کی سرف الگ کے اندر فلقر خلقا صاف القتر کلام کروائیں گے آپ سے لازم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک وقفے کے بعد <سضح> اس ٹرانسمشن اور حسد کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقوال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مفتی سہیل رضا امدیدی صاحب آخری میں تشریف فرما ہے محترم جناب عبدالحمید الحمید رانا سوروتی صاحب کالر کو شامل کریں گے جناب اور دیکھیں کہ افطار کے ان پیارے سے لمحات میں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں جدہ سے جی فرمائیے میری طرف سے سب کو سلام کیجیے گا وعلیکم السلام پوچھیں کیا چاہتی نہیں, پوچھنا چاہتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ جو حسبت ہیں اس کے وجہ سے رشتے دار ایک سے تعلق ختم کر دیتے ہیں کسی وجہ سے دوسرے سے حیرت کرنا کہ بہت زیادہ کیوں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے دھونی رشتے ہیں ہمارے میں اتنا پیار ہے नहीं. تو یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں, شدیت میں کیا ہوتا میں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جدہ سے کال کی کپڑی صاحب ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک کی وہاں آیات کر اور اب اس پہ کلام فرما رہے تھے تو یہ میں تھوڑا سا مزید لوگوں کی ذرا وہ ریکال کرنے کے لیے بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے یہاں لوگ حسد میں آ کر پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ تعویذ گنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کاغیزات کروا دیتے ہیں جادو کروا دیتے ہیں سفری علم کروا دیتے ہیں صحت خراب ہو جاتی ہے گلا بند ہو جاتا ہے پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے جی زندگی کے ہر شعبے میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا کرنے والے ذرا یہ نہیں سوچتے کہ چاہے وہ فیمنش کی حد تک ہو چاہے وہ دیو خاندان کی یا خاندان سے بڑھ کر معاشرے کی حد تک ہو اب دیکھیں حسد کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں حسد کر رہا ہوں تو میں کتائے رہنی کا منتخب بھی ہو رہا ہوں اس کے ساتھ حسد جو ہے میری نیکیہ برباد کر رہا ہے کریم علیہ السلام کی جو وہ حدیث ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو حسد جو ہے وہ نیکیوں کے لیے دیمک کی حیثیت ہے اچھا دیکھیے دونوں چیزیں اس کو مل رہی ہیں یعنی نیکیاں برباد ہو رہی ہے کتائی رہنی بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے اور کسی جادو کا سہارا لیتا ہے عمل کا سہارا لیتا ہے کی جی میری آواز اچھی نہیں ہے تو اس کی آواز اچھی ہے تو میں اس کی آواز کو برباد کر دوں میرے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس مال ہے تو میں اس کے مال کو برباد کر دوں تباہ برباد کر دوں کنگال کر دوں اس کو اگر میرے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس ہے نہیں...